أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسودا وهو كظيم ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون و لو شاء اور رحمٰن مما آبد نا ہم مال ہم بالکمن علم انہم اللہ خ ام آتِ نااہم من قبل ہی فہم بھی ہی مستم سکون بل قالو انا وجد نا آبا و انا محتدون وَكَذَِلك ماَا أررسلنا من قبلِكَ فيِيقرِيةٍ منِ نذيرٍ إِلَّا قال مُترْرَفُهاَا إِنا وَجددن آباءنا على أٍَُّ وَإِنَّ على آثَارِهِمْ مُختْتَدُون إِنا وَجددن آباءنا على أٍَُّ. وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ وَجَدتُّم عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ مَقْصَدُ سوري شرقِ دعا کی نفی اور اس دعوے پر وارد ہونے والے گیارہ شبہات گیارہ شبہات کے جوابات دیے جاتے ہیں سورہ حامی مومن میں یہ دعویٰ ذکر کیا گیا تھا کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں پر قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کبھی عقلی دلائل کے ذریعے کبھی نقلی دلائل کے ذریعے دعویٰ ثابت کرتا ہے اور کبھی مخالفین اور معترزین کے اعتراضات اور شبہات کے جوابات دینے کے ذریعے دعویٰ ثابت کرتا ہے حامی مومن میں یہ دعویٰ ذکر کیا گیا بار بار اور پھر باقی ماندہ چھ صورتوں میں اس دعوے پر وارد ہونے والے شبہات کے جوابات دیے جاتے ہیں سورہ حامی سجدہ میں چار شبہات ذکر کیے گئے یہ آیت نمبر پانچ میں آیت نمبر پچیس میں اور آیت نمبر چوالیس میں اور آیت نمبر پینتالیس میں پھر اس کے بعد والی صورت حامیم شورہ میں تین مزید شبہات ذکر کیے گئے یہ بات صرف آپ کرتے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نے نہیں کی تمام علماء آپ کے خلاف ہیں آپ کے مخالف ہیں تمام کتابیں یہ آپ کی بات کی تردید کرتی ہیں تو ان شبہات کے جوابات دیے گئے سورہ حامیم ظخرف میں اس صورت میں آٹھواں شبہ یہ ذکر کیا جاتا ہے اور آٹھواں شبہ ان کا یہ ہے کہ ہم تو انہیں عالیہ نہیں کہتے ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ہم تو صرف انہیں اس لیے پکارتے ہیں تاکہ ہماری سفارش کریں اور ہمیں اللہ کے دربار میں قریب کریں یہ وہی شبہ ہے جو سورہ ظمر میں ذکر کیا گیا تھا یہ وہی شبہ ہے کہ جو سورہ یونس میں آیت نمبر اٹھارہ میں ذکر کیا گیا تھا ہمارا تو یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے سورت کا نام بھی زخرف ہے زخرف کہتے ہیں کہ ایک چیز پر سونے کا پانی وہ چڑھا دیا جائے کہ اندر سے وہ سونا نہ ہو اندر سے وہ کوئی اور دھات ہو لیکن اسے سونے کا پانی وہ چڑھا دیا جائے تو بظاہر وہ سونا لگتا ہے در حقیقت وہ ہوتا نہیں یہ تو مشرقین بھی بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے ہم تو اگر انہیں پکارتے ہیں تو یہ تو ہمارے وسیلے ہیں اور یہ ہماری سفارش کرتے ہیں یہ تو اس شعبے کا جواب آیت نمبر 86 میں ولائملک الدینہ یدعون مندون شفا <الشَّفَاعَة> آ کہ اللہ کے بغیر کوئی بھی سفارش کا مالک نہیں کہ وہ اللہ سے کسی کو زبردستی بزور چھوڑوا سکے ہاں شفاط ازنی ہے اور اس کا آیت میں اس بات آتا ہے پھر اسی شعبے کے ساتھ مشرقین کے یہ اپنے شرک کے جواز کے لیے چھ شبہات جو اسی شبے سے متعلق ہیں تو وہ ذکر کیے جاتے ہیں مشرق کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کو خالق مالک مانتے ہیں جس طرح گزشتہ آیات میں گزرا ولا انسال تہم من خلقت سماوات ول ولا ان سال تہم من خلق سماوات ورد خلق لازیز العلیم لیکن مشرک وہ اس اعتراف اور اس اقرار کے ساتھ وہ یہ اللہ کے لیے نائب ثابت کرتا ہے وجالو لہو میں نے عبادی ہی آیت نمبر پندرہ میں ان کا یہی شبہ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں تو یہ تو اللہ کے چہیتے ہیں اور یہ تو اللہ ان کی بات ٹالتا نہیں ہے دوسرا شبہ ہمارا یہ شرک اور یہ مشرقین کا یہ شبہ ہے کہ استدلال بے اللہ یہ اللہ استدلال بشرک بےمشیت اللہ کہ اپنے شرک پر یہ اللہ کی مشیت کے ساتھ استدلال کرتے ہیں کہ اگر یہ ناجائز ہوتا تو ہم یہ شرک نہ کرتے آئندہ اس کی وضاحت کر دی جائے گی کہ اگر یہی دلیل یہ اگر چلتی ہوتی یہ تو دنیا میں کوئی بھی چیز وہ بری نہ رہے بلکہ قاتل کہے کہ میرا کام یہ اللہ کو پسند ہے یہ تبھی تو میں قتل کر رہا ہوں رشوت خور کہے کہ میرا یہ کام یہ اللہ کو پسند ہے تبھی تو میں رشوت لے رہا ہوں ہر ظالم اور ہر خونخوار وہ یہ کہے کہ میرا یہ کام اگر یہ اللہ کو ناپسند ہوتا تو مجھے نہ کرنے دیتا یعنی مشرقین کی عقل وہ خراب ہوئی ہے اور ایسی یہ یعنی فضول بکواس یہ کرتے ہیں اور اپنے شرک کے جواز پر یہ طرح طرح کی بونگیاں یہ مارتے ہیں تو دوسرا شبہ آیت نمبر بیس میں کہ ہمارے شرک پر اللہ اور رحمان راضی ہے تیسرا شبہ ہمارا یہ دین یہ پرانا ہے اور ہم نے اپنے آبا اجداد کو اس پر پایا ہے ہم اب, آب اجداد کے طریقے کتابیں ہیں چوتھا شبہ آیت نمبر تیس میں کہ اور کچھ بنا نہیں دلیل عقلی نقلی ہے نہیں تو الٹا فتوے پر اتر آئے کہ یہ تو جادوگر ہے اور یہ تو جادو ہے پانچواں شبہ آیت نمبر اکتیس میں کہ کسی بڑی شخصیت پر یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہوا اور چٹا شبہ کہ اگر اللہ نے بھیجنا ہی ہوتا تو کسی فرشتے کو ہدایت کے لیے وہ بیچتا صرف اسی کا انتخاب کیوں کیا ہے یہ مختلف قسم کے شبہات اسی پر ہیں تاکہ مشرک اپنا عقیدہ جو ہے وہ ثابت کر سکے صورت کے آغاز میں ترغیب القرآن یہ دیا گیا حامیم و کتاب المبین اور کتاب میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا یہ اگرچہ قرآن کے نزول کے وقت یہ قرآن یہ کتاب کی شکل میں نہیں تھا لیکن پھر اللہ کے حکم اللہ کے پیغمبر کے حکم سے اور اللہ کے پیغمبر نے اسی سے استدلال کرتے ہوئے یہ کاتبی نے وہی بنائے تھے کاتبی نے وہی بنائے تھے اور ان سے وہ وہی وہ لکھواتے تھے اور پھر اسی چیز کو وہ کتاب کا مستقل شکل اس نے اختیار کیا یہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے دور میں قرآن کی کتابت کروائی اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اسے مصاحف مصحف کی شکل اس نے اختیار کی باقاعدہ کتابی شکل اور پھر حضرت عثمان کے دور میں پھر دوبارہ اور یہ سلسلہ یہ شروع ہوا اور یہاں پہ قرآن نے یہ قرآن پر ہی قسم کھائی ہے اللہ نے قرآن پر ہی قسم کھائی ہے کس بات پر کہ ان نہ قرآن یعنی عجیب بات ہے کہ جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے کہ میری فلاں چیز پر قسم ہے کہ یہ قرآن یہ عربی زبان میں پڑھی جانے والی کتاب ہے تاکہ تم سمجھ سکو اس کے احکام کو تاکہ تم میں عقل آئے اور تاکہ تم اس کے معنی کو سمجھ سکو مفسرین کہتے ہیں کہ یہی چیز یہ قرآن کی شرافت اور قرآن کی عظمت پر دلالت کرتی ہے کہ اگر یہ قسم کھانے والے وہ کوئی اور چیز یعنی اسے اس لائق نہیں ملی کہ وہ اس چیز کی قسم کھائے کہ اس چیز پر قسم کھائی جائے کہ یہ قرآن یہ عربی زبان میں میں نے یعنی اسے آسان بنایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو قرآن ہی اس لائق تھا کہ اس پر قسم کھائی جائے اور ان جالنا ہو عربی یا لال ہم نے اس قرآن کو پڑھی جانے والی کتاب عربی کی واضح زبان میں اور اس میں قرآن کی آسانی کی طرف اشارہ ہے کہ اس قرآن کو اس کتاب کو ہم نے ایک پڑھی جانے والی کتاب یعنی یہ صرف زبانی یا صرف الماری میں رکھی جانے والی کتاب نہیں بلکہ یہ پڑھی جانے والی کتاب اور جس زبان میں اللہ نے اسے نازل کیا ہے تو وہ واضح زبان ہے اس میں اشارہ قرآن کی آسانی کی طرف ہے کہ ہم نے اس کتاب کو آسان بنایا ہے کس لیے تاکہ تم عقل سے کام لو اور تاکہ تم اس کے احکام کو آسانی سے سمجھ سکو یوسف آیت نمبر دو میں بھی یہ گزرا تھا لیکن وہاں پہ جالنا ہو کی بجائے ان نہ انزل نہ قرآن عربین لال لقم اور پھر آگے کتاب حکیم لوہ محفوظ میں اس کی اصل کی طرف اشارہ کیا گیا اور اس میں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ بڑا عجیب نقطہ ہے اور وہ یہ کہ اگرچہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن کی اس آسانی پر کہ ہم نے اس قرآن کو پڑھی جانے والی کتاب عربی کی واضح زبان میں تاکہ تم اس کے احکام کو سمجھ سکو تو کسی اور چیز کی یہ قسم کی ضرورت کسی اور چیز کی قسم جو ہے وہ کیوں نہیں کھائی گئی کسی اور چیز کی قسم یہ کیوں نہیں کھائی گئی تو یہاں پہ اس لیے کسی اور چیز پر قسم کھانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ کتاب اس کی اصل ہمارے پاس لوہ محفوظ میں لعلی الحکیم یہ بلند مرتبے والی اور حکیم حکمت سے بری ہوئی یعنی مقصد یہ کہ کسی اور چیز پر قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وجہ یہ کہ یہ کتاب ہمارے پاس لوہے محفوظ میں بڑی ہی قابل قدر کتاب ہے اس لیے جو سب سے کسی کو اگر کسی پر اگر قسم کھانے کی ضرورت تھی تو وہ اسی کتاب پر قسم کھانے کی ضرورت تھی سورہ واقعہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور وہاں پہ اس کی قسم کو و ان نحو ل قسم اللو تالمون عظیم فلا اقسم و بمواق ان نجوم و اِن نحو لقسم الطالمون عظیم ان نحو ل قرآن کریم فی کتاب مکنون۔ تو قرآن مجید یہ بہت بلند مرتبے والی کتاب پر دیا گیا بے انکار القرآن کہ تم لوگ قرآن کو ناپسند کرتے ہو تو کیا ہم تم لوگوں سے قرآن کے اس وہی کو یہ چھوڑ دیں گے اور قرآن نازل نہیں کریں گے یہ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ میں اس کتاب کو ضرور نازل کروں گا رایت نمبر 6 میں تسلی دی گئی پیغمبر کو تخویف دنیاوی دی گئی اور یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ ہمیشہ پیغمبروں کو ٹکرایا گیا ہے پیغمبروں کی تقزیب کی گئی ہے ان کا استحضاء کیا گیا ہے لیکن پیغمبروں کا سلسلہ یہ رکا نہیں ہے اور میں نے قوموں کو اور امتوں کو ہلاک کیا ہے پرایت نمبر نو دس گیارہ بارہ اس میں دلائل اخلیہ ذکر کیے گئے کہ کیا قرآن کے یہ منکرین یہ اللہ کو نہیں مانتے بلکہ تاکیدی الفاظ کے ساتھ مانتے ہیں زمین اور آسمان کا خالق اللہ کو مانتے ہیں اسی طرح بارش برسانے والا اللہ کو مانتے ہیں اور یہ دلائل یہ ذکر کیے گئے ابس آیت میں کہ پھر آخر یہ مشرک کیوں ہیں جب اللہ کو زمین اور آسمان کا خالق مانتے ہیں اور بارش برسانے والا مانتے ہیں اور یہ تمام چیزیں مانتے ہیں تو پھر یہ مشرک کس بات پہ ہے تو یہاں پہ ان کا وہ شبہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اصل میں مشرک بنے ہیں اس عقیدے کی وجہ سے مشرک بنے ہیں اس عقیدے کی وجہ سے کہ فرشتوں کو یہ اللہ کی بیٹیاں پیغمبروں کو اللہ کی اولاد اور جنہیں اللہ کے ساتھ انہوں نے حصہ دار ٹھہرایا ہے تو انہیں یہ اللہ کا حصہ جو ہے وہ بنا دیا ہے اور یہ اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ کے نائب ہیں تو مشرق نے یہ اللہ کی اولاد ثابت کی ہے اور مشرقین میں بعض وہ تھے کہ جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا تھا تو ان آیات میں مشرقین کی تردید ہے اور بالخصوص مشرقین بالملائکہ جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک اور حصہ دار ٹہرایا تھا اور یہاں پہ مشرق سے یہ کہا جاتا ہے اس کی تردید میں مشرقین بل کی تردید میں پانچ باتیں یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں ایک بات مشرق فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتا ہے یا اسی طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ قرار دیا ہے یہود نے عزیر کو ابن اللہ قرار دیا ہے یا آج بھی بیٹے کا لفظ اگر استعمال نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں چہیتی تو اولاد ہوتی ہے یہ اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ ان کی بات ٹالتا نہیں ہے الفاظ کی تبدیلی ہے ورنہ جس پائے کا شرک ہے شرک وہی نصارہ کا شرک ہے شرک وہی مشرکین مکہ کے لیول کا شرک ہے تو ان کی تردید میں یہاں پہ پانچ باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ ایک سوال یہ ہے ایک رد یہ ہے کہ مشرک اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو پھر تو وہ بھی خدا ہی ہوگی یا اگر اللہ کا بیٹا یا اللہ کی بیٹی یہ ہوگی تو وہ بھی تو پھر خدا کے مرتبے ہی پہ ہی فائز ہوں گے کیونکہ وہ تو پھر جز ہوا اور بعض ہوا یعنی کیونکہ اولاد اپنے باپ کا جز ہوتا ہے اسی سے وہ ایک حصہ ہوتا ہے تو یہ تو جز ہوا اور یہ بعض ہوا اور اس جزیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھی پھر خدا ہو وہ بھی معبود ہو تو توحید کہاں پہ رہا اور توحید کہاں بچی دوسرا دوسری تردید اللہ یہ کرتے ہیں کہ مشرق نے ایک تو اللہ کے ساتھ شریک اور حصہ دار ٹہرایا اس کی مخلوق میں اور پھر مخلوق میں سے بھی اپنے حصے میں وہ چیزیں پسند کرتا ہے کہ جو اچھی ہوں اور بیٹیاں اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں جو صنف نازک ہے تو وہ مشرقین اپنے لیے وہ اچھا خیال نہیں کرتے تھے تو عجیب بات ہے کہ اللہ کے لیے انہوں نے لڑکیوں کو پسند کیا فرشتوں کو بناط اللہ کہا اور اپنے لیے لڑکوں کو خاص کیا یہاں پہ یہ ان کے نظریے کے مطابق کہ وہ لڑکیوں کو ناپسند کرتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو شرک کرتے ہیں اور پھر شرک میں بھی جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے پسند کیا اور جو اپنے لیے پسند ہے تو وہ اپنے لیے یہ بالکل ایسا ہے جس طرح قرآن نے دیگر جگہوں پہ یہ ذکر کیا کہ مشرک اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک اور حصہ دار ٹھہراتا ہے تو کیا اپنے غلام کو اپنے مال میں وہ شریک کرنے کے لیے تیار ہے اپنے نوکر اور اپنے غلام کو کہ جو تمہاری جنس کا ہی ہے وہ بھی تمہاری طرح انسان ہے لیکن اسے اپنے مال میں تو تم شریک نہیں ٹہراتے اور مخلوق اور اللہ کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے ایک تو یہ کہ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے اور پھر اسے حصہ داری اور اللہ کا شریک بھی بنا دیا تیسری تردید وہ یہ ہے کہ مشرقین یہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے ان کو اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں تو یہ عیب پھر اللہ کے لیے کیوں ثابت کرتے ہیں اللہ تو بے عیب ہیں اسی طرح چوتھی تردید وہ یہ ہے کہ چوتھی تردید وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی تمام صفات وہ تو کمال والی صفات ہیں اور عورتیں یہ وہ صنف ہیں کہ جو زیورات میں وہ پلتی ہیں زیورات میں ان کی نمائش اور پرورش جو ہے وہ کی جاتی ہے اور جب بحث مباحثہ ہوتا ہے تو اپنے مدعا کو وہ واضح نہیں کرتی اور اللہ کی صفات یہ تو کمال والی صفات ہیں اور پانچویں تردید وہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ فرشتے یہ تو نہ مذکر ہیں اور نہ مونس ہیں لیکن جی مشرقین یہ کہتے ہیں کہ یہ مونث ہیں تو کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت یہ حاضر تھے کہ ان کا معنث ہونا انہیں معلوم ہے تو قرآن مجید یہاں پہ ان کی تردید کرتا ہے وجہ لہو میں نہ عبادی ہی جز آ اور یہ اسی ماقبل کے ساتھ مربوط ہے کہ مشرق اللہ کو خالق مانتا ہے زمین اور آسمان کا تو پھر مشرک کیوں ہے اس عقیدے کی وجہ سے مشرک ہے وجالو لہو مین عبادی جز آ اور بنائے ہیں ان مشرقین نے اللہ کے لیے من عبادی اس کے بندوں میں سے یہ ایک رد ہے کہ اس کی مخلوق میں سے اس کے بندوں میں سے جز ان جز اور بعض بعض حصہ یعنی اولاد اور قرآن نے یہاں پہ جز ان کہا جس طرح قرآن دیگر جگہوں پہ کہتا ہے وقال تخد اللہ ولادا تو وہاں پہ ہم اتخاذ الولد کا معنی کرتے ہیں اتخاذ الولد کا کہ انہوں نے اللہ کے نائب بنائے ہیں تو یہاں پہ بھی قرآن کہتا ہے وہ جالو لہو میں نے ہی جز آ کہ انہوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے جز یعنی ایک حصہ جو ہے وہ بنایا ہے کوئی کہتا ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور کوئی اولیاء کرام کو یہ جی اللہ کے ایسے چہیتے اور نائب مانتے ہیں اور کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتا ہے اسی لیے ہم جز ان کا مانا اولاد کے کرتے ہیں یا نائب کے اور بنایا ہے ان مشرقین نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے جز نائب تو کسی نے فرشتے کسی نے پیغمبر کسی نے ولی انسانہ لکفور مبین بے شک انسان یہ بڑا مبین یہ کافر ہے ظاہر کفور یا کفر بمانے کفر کے اور یا کفور بمانے نا کے بے شک انسان یہ بڑا واضح نا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ کی توحید کو مانتا لیکن ناشکری کرتا ہے یا انسان یہ بڑا واضح کافر ہے کہ یہ کفر کا عقیدہ اختیار کیا ہے امت تخدا مما یکخلو یہ آیا امت تخدا کیا اختیار کیا ہے اللہ نے مما ان میں سے یکل کہ جو پیدا کیا ہے اللہ نے بناتن بیٹیاں یہ اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں اختیار کی ہیں اور اللہ نے اپنے لیے بیٹیوں کو پسند کیا ہے واسفاکم کم بالبنین واسفاکم کم بالبنین اور مخصوص کیا ہے تمہارے لیے اور ترجیح دی ہے تمہیں اصفا اور ترجیح دی ہے تمہیں بالبنین بیٹوں کے ساتھ تمہیں بیٹوں کے ساتھ ترجیح دی اور اپنے لیے بیٹیاں وہ پسند کر دیں اور یہ مشرقین کے پیرائے میں بیٹوں اور بیٹیوں کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے ویزاب شرح دم بما دور الرّحمان حالان حالانکہ بیٹیوں کے حوالے سے مشرقین عرب کا یہ حال تھا اور یہ زمان جاہلیت کا وہ حال بھی بیان کیا جا رہا ہے ویزاب شراہد اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو بما بما اس اولاد کی مراد وہ بیٹیاں ہیں بما اس اولاد کی ضرب الرحمٰن مثلا کہ بیان کرتا ہے یہ مشرک رحمٰانی مہروبان ذات کے لیے مثلا مثال میں یعنی رحمان ذات کے لیے تو یہ بیٹیاں ثابت کرتا ہے لیکن جب خود ان مشرقین میں سے کسی کو بیٹی کی ولادت کی خوشخبری دی جائے ضلعجہ مسود تو پڑ جاتا ہے اس کا چہرہ تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مسودن کالا سیاہ وہو ہوا قدیم اور وہ دل ہی میں گھٹنے والا ہوتا ہے قبیم یعنی جو جو بندہ اندر ہی اندر وہ غصے کو وہ دبا رہا ہوتا ہے اور اندر ہی اندر سے وہ گھٹ رہا ہوتا ہے وہ ہوا قدیم اور وہ غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے مسبتن کالا سیاہ وہ ہوا قدیم اور وہ غصے سے اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے قدیم یہاں پہ غم سے بھرا ہوا ہونا اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے دل ہی دل میں وہ گٹ رہا ہوتا ہے اگلا رد یا اوامش و فلحلیتی یہ آیا وہ یونش اور من سے مراد یہاں پہ بیٹیاں ہیں اور یہاں پہ مراد نساں ہیں یہ آیا وہ یو او کہ جو جن کی پرورش کی جاتی ہے فی الحلیتی زیورات میں زیورات میں ان کی پرورش وہ کی جاتی ہے وہ ہوا فلخامی غیرومبین اور وہ بحث مباحثے میں خسام جھگڑے کو کہتے ہیں اور بحث مباحثہ کرنے کو کہتے ہیں لمبی گفتگو کو وہ ہوف القصہ میں اور وہ بحث مباحثے میں غیر مبین وضاحت نہ کرنے والی ہوتی ہے اپنے مدعا کی یعنی اپنے مدعا کو وہ آخر تک وہ نہیں پہنچا رہی ہوتی اور یہ یعنی خواتین کے جنس کی حوالے سے بات کی جا رہی ہے ورنہ خواتین میں اور عورتوں میں بعض ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے مدعا کو بڑی وضاحت کے ساتھ وہ بیان کر رہی ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ جن سے نسا کی اور جن سے خواتین کی بات کی جا رہی ہے یعنی مطلب یہ کہ اللہ کے لیے انہوں نے وہ چیز وہ مخلوق وہ پسند کی ہے کہ ایک تو ان کی پرورش وہ زیورات میں کی جاتی ہے مطلب یہ اور اس میں اشارہ ہے کہ عورتوں کی جو خوبصورتی ہے تو وہ بغیر زیورات کے اور بغیر میک اپ وغیرہ کے وہ مکمل نہیں ہوتا جب مرد اس کے مقابلے میں یعنی انہیں یہ احتمام اتنا نہیں کرنا پڑتا اگرچہ آج کا دور ایک ایسا دور آیا ہے کہ جس میں مرد وہ عورتوں سے زیادہ یہ اپنی میک اپ جو ہے وہ کراتے ہیں خواتین کا حسن یہ زیورات اور میک اپ کے بغیر یہ مکمل نہیں ہوتا اسی لیے یہاں پہ اس آیت کے تحت علماء یہ کہتے ہیں جیسے ابو حیان وہ کہتے ہیں ایک تو دیگر مفسرین وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عورتوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے وہ زیب و زینت کا وہ اہتمام کریں اسی طرح ابو حیان اندلسی البہر المحیط میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں اس جانب بھی یہ اشارہ ہے کہ الا ان رج الایونا سب لہت تزین کل آ کہ مرد پر یہ جی ایسی زیب و زینت وہ مناسب نہیں جیسا کہ خواتین اور عورتیں کرتی ہیں بلکہ مرد کے لیے فطرتاً جتنا وہ بظاہر مضبوط بدن والا ہو اور وہ بظاہر یعنی ایسا وہ صنف نازک نظر نہ آئے بلکہ اس کی وہ بظاہر خوبصورتی اس کے مضبوطی اور قوی جسم میں ہے اور ایسا نہیں کہ وہ بھی خواتین کی طرح وہ زیب و زینت کرے جیسا کہ آج جیسے میں نے کہا کہ زمانہ ہی بالکل وہ تبدیل ہو چکا ہے عوام اف الحلیہ یعنی یہاں پہ قرآن مشرقین بالملائکہ کی تردید کر رہا ہے کہ اللہ کے لیے اس صنف کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں اور اللہ کے نائب جو ہے وہ بنا دیا ہے کہ جن کا حسن وہ بغیر زیورات کے اور بغیر زیب و زینت کے وہ مکمل نہیں ہوتا وہ حوف القسام غیر و مبین اور بحث مباحث میں وہ وضاحت نہ کرنے والی ہوتی ہیں اپنے مدعا کی وجہ یہ کہ عام طور پہ علم میں جن سے مرد وہ علم میں عورتوں سے وہ زیادہ ہوتے ہیں تو محالہ جن کا علم زیادہ ہوتا ہے تو وہ بحث مباحثہ بھی زیادہ کر سکتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ بحث مباحثے میں بھی اور علم میں بھی جو کمی ہے تو تم لوگوں نے انہیں اللہ کے لیے جز بنا دیا اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دیا یہ مشرقین کی تردید کی جا رہی ہے وہ ہوا فلقساں میں غیر مبین اور وہ بحث مباحثہ میں غیر المبین وضاحت نہ کرنے والی ہوتی ہے اپنے مدعا کی یعنی اپنے دعوے کو کھل کر اور صاف انداز میں وہ بات نہیں کر سکتی بلکہ اس کی حیا بھی اس پر غالب آتی ہے ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے اور دوسری مردوں کے مقابلے میں علم کی جو کمی ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہ لمبی گفتگو وہ ویسے تو لمبی گفتگو کر سکتی ہے لیکن اپنے مدعا اور دعوی کو واضح کرنے کے لیے وجال الملائے قطل ہم عباد الرحمٰن یہ اگلا رد ہے وجاء قطلہ اور بنایا ہے ان مشرقین نے فرشتوں کو الدینہ ان کو ہم عباد الرحمن اور یہاں پہ عباد یہ فرشتوں کی صفت کے طور پر بیان ہوا ہے ویسے فرشتوں کی جو ذات ہے تو وہ نور ہے لیکن صفت ان کی عبدیت قرآن نے ذکر کی ہے جا بجا جیسے اللہ کے پیغمبر کی ذات کی جو صفت ہے تو وہ بشر ہے لیکن ان کی جو صفت ہے تو وہ نور ہے اسی طرح یہاں پہ بھی فرشتوں کی صفت عبدیت اور بنایا ہے ان مشرقین نے فرشتوں کو الدینہ انہیں ہم عباد الرحمن اناسن کہ جو بندے ہیں مہربان ذات کے اناسن عورتیں انہیں عورتیں بنائی یعنی ان کی جنس بھی متعین کر دی ہے کہ یہ عورتیں ہیں اشہید خلقہم خلق قرآن رد کرتا ہے کہ آیا یہ مشرقین موجود تھے ان کی پیدائش کے وقت یعنی جب اللہ انہیں خواتین بنا رہا تھا تو ان کی بناوٹ اور ان کی بطور خاتون بناوٹ کے طور پہ مشرقین حاضر تھے کہ انہوں, انہوں نے دیکھا ہے کہ اللہ نے انہیں خواتین بنا دیا ہے ستک تب و شہادت جلد ہے کہ لکھی جائے گی ان کی یہ جھوٹی گواہی ستک تب جلد ہے کہ لکھی جاتی ہے ان کی یہ گواہی یعنی ان کی ان کا یہ بیان یہ جو جھوٹا بیان ہے کہ یہ عورتیں ہیں اور یہ خواتین ہیں تو یہ بھی لکھا جاتا ہے وہ اس اور ان سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں قیامت میں یہ مشرقین کا اگلا شبہ کہ انہوں نے اللہ کی مشیت کو اپنے شرک کے جواز پر دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے مشرق کہتا ہے کہ اگر رحمان اور اللہ یہ شرک پر ناراض ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے ہم جو یہ شرک کرتے ہیں تو اس پر اللہ راضی ہے اللہ ہمیں کیوں نہیں روکتے اور یہی دلیل ہے کہ ہمارا یہ شرک یہ ٹھیک ہے اور یہ اللہ کو پسند ہے قرآن یہاں پہ جواب دیتا ہے کہ مشرک کو اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کوئی اقلی دلیل نہیں ہے اور بغیر دلیل کے یہ اٹکڑ اڑا رہے ہیں یہ اللہ تعالی کا اپنے بندوں کو کسی فعل پر یہ قدرت دینا کہ وہ کام کر سکتے ہیں مثلا ایک مشرک وہ بت کے سامنے جھکتا ہے عبادت کرتا ہے غیروں کو پکارتا ہے تو اللہ کا اپنے بندوں کو کسی فیل پر قدرت دینا اسی طرح ایک شخص دوسرے کو قتل کرتا ہے نا حق تو کسی فعل پر قدرت دینا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس فعل پر بھی راضی ہے ذرا سورہ زمر آیت نمبر سات دیکھ لیں سورہ زمر آیت نمبر سات وہاں پہ ذکر کیا گیا تھا سورہ ظمر آیت نمبر سات قرآن یہاں پہ کہتا ہے ان تک فرو یہ اگر تم انکار کرتے ہو کفر کرتے ہو فعن اللہ غنی یون تو بے شک اللہ وہ غنی ہے عنکم تم سے وہ بے نیاز ہے تم سے یعنی تمہاری عبادت کی اللہ کو کوئی ضرورت اور کوئی حاجت نہیں ولا یرد الباد ہلکرا اب یہاں پہ رضا ہے ایک ہے رضا اللہ ولا یرد الباد القفرا اور پسند نہیں کرتا اللہ اپنے بندوں سے کفر یعنی اللہ کا ٹھیک ہے دنیا میں ہر کام یہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے جس طرح آخری پارے میں آتا ہے ومات شاہ اون اللہ این شاہ اللہ کہ تم جو بھی چاہتے ہو تو وہ اللہ کی مشیت سے ہی ہوتا ہے دنیا میں اگر کوئی اچھا یا برا کام کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کی مشیت اس میں ضرور ہوتی ہے وجہ یہ کہ وہی خالق ہے ہر ایک چیز کا لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر چیز پر راضی بھی ہو ولادال عباد ہلکرا اور پسند نہیں کرتا اور راضی نہیں ہے اللہ اپنے بندوں سے کفر پہ ہاں و ان اور اگر تم شکر ادا کرتے ہو یرکم تو وہ پسند کرتا ہے اسے تمہارے لیے ایک ہے اللہ کی رضا اور ایک ہے اللہ کی مشیت مشرقین یہ اپنے شرک پر اللہ کی مشیت سے استدلال کرتے تھے کہ اگر اللہ ہمارے شرک پر ناراض ہوتا تو ہمیں منع کیوں نہیں کرتے ہمیں منع کیوں نہیں کرتے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں کو کسی فیل پر قدرت دینا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اس فیل پر راضی بھی ہے وہ اس فیل پر راضی بھی ہے یعنی یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے چاہے بغیر یعنی مشیت اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ ہر ایک چیز پر راضی بھی ہے ورنہ اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ پھر دنیا میں کوئی چیز وہ بری نہیں رہے گی اور ہر ظالم ہر قاتل ہر خونخوار ہر حرام خور وہ یہ کہے گا کہ میرا یہ کام یہ اللہ کو پسند ہے تبھی تو کرنے دے رہا ہے لیکن یاد رکھیں مشیت اور رضا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور ان دونوں کو ایک قرار دینا قرآن نے یہاں پہ اسے اٹکل کا تیر کہا ہے کہ یہ انہم اللہ کہ یہ اٹکل کا تیر یہ چلانے والے ہیں اور یہ اٹکل اڑا رہے ہیں وقالو اور کہتے ہیں یہ مشرقین لو شاہ اور رحمان و کہ اگر چاہتا میں روبان اگر اگرچہ مشرق وہ اللہ کو رحمان ذات رحمان کی صفت کے ساتھ نہیں مانتے تھے لیکن یہاں پہ یہ رد نالم ان پر رد کی وجہ سے لو شاء اور رحمان و اگر چاہتا میں روبان ذات معدنا ہوم تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے صورت میں میں نے کہا کہ شبہ بھی اصل میں یہی ہے کہ ہم نے خدا نہیں کہتے ہمیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے لیکن ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں لو شاہ اور رحمان و اگر چاہتا میں روبان ذات تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے قرآن جواب دیتا ہے مال ہوں بالک من علم نہیں ہے ان کے لیے بالکہ اس شرک پر مین علم کوئی عقلی دلیل کوئی عقلی دلیل نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے انہم اللہ خ کیونکہ یہ سرے سے کوئی عقلی دلیل بنتی ہی نہیں ہے کہ قاتل وہ بھی اپنے قتل کو اللہ کی طرف منسوب کرے کہ اس پر اللہ راضی ہے ورنہ اگر چاہتا تو مجھے منع کر دیتا میرے ہاتھ کو روک دیتا یعنی یہ بات ہی عقل کے خلاف ہے انہم اللہ یخرسون نہیں ہے یہ مشرقین مگر یہ اٹکل اڑانے والے اور اندازے سے بات کرنا قیاس دوڑاتے ہیں انہ یکخ رسون حاصل مانا جھوٹ بولتے ہیں انہوںخ رسون نہیں ہے یہ مشرقین مگر اٹکل کرنے والے یہ دوسرا جواب ہے ام آتے ہم کتاب من قبلی ہی اگر اللہ ان کے شرک پر راضی ہوتا تو ضرور اپنی کسی الہامی کتاب میں تورات میں انجیل میں اس قرآر میں یا دیگر جتنے صحف اللہ نے نازل کیے ہیں کوئی نہ کوئی کتاب تو اللہ نے نازل کی ہوتی کوئی دلیل نقلی تو ہوتی کوئی الہامی کتاب کوئی سماوی کتاب ام آتے نا ہم کتاب کیا دی ہے ہم نے ان مشرقین کو کتاب کوئی کتاب من نے قبل ہی اس سے پہلے وہم بہی مستمسکون تو پس یہ ہیں اس کتاب سے مستمسکون دلیل پکڑنے والے اور اجتمساک مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑنا کہ انہوں نے اسی کتاب کو دلیل کے طور پہ بنایا ہے اور یہ اس سے دلیل پیش کر رہے ہیں اپنے شرک کے جواز پر مشرک کے پاس دلیل نقلی تو ہے نہیں نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی ہے ہاں مشرک کی دلیل یہ ہے اور یہ ان کا اگلا شبہ ہے بل قالو بلکہ کہتے ہیں یہ مشرک ان نہ وجد نہ بلکہ پایا ہے ہم نے اپنے آبا اجداد کو اعلیٰ امتن ایک طریقے پر امہ یہاں پہ مراد اور امت کے قرآن میں مختلف معنی آتے ہیں یہاں پہ مراد طریقہ ہے بلکہ پایا ہے ہم نے اپنے آبا اجداد کو اعلیٰ امَتن ایک طریقے پر و این نہ اعلیٰ محتدون اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر محتدون راہ پانے والے ہیں کیا یہ صرف ان موجودہ مشرقین کا ان کا استدلال ہے اور یہ ان کی دلیل ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ دلیل بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے مَا فِي مِن قَبْلِكَ اس میں پیغمبر کو تسلی بھی ہے کہ یہ کوئی نئی دلیل نہیں بلکہ یہ بہت پرانی دلیل ہے وکدالقمہ ارسل قبل کفریت من ندیر اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بستی میں کوئی ڈرانے والا اللہ کال مترفوہ مگر کہا اس کے مالداروں نے مترف وہ جو عیش کرنے والے تھے اور وہ جو مالدار تھے مگر کہا اس کے مالداروں نے ان وجد نہ آبا انا على امتن یعنی اصل میں یہ اس بستی کے جو معتبر لوگ ہوتے تھے تو یہ ان کا قول ہوتا تھا تو انا سو اعلیٰ دینوکی ہم لوگ تو اپنے بڑوں کے دین پر ہوتے ہیں تو ان کے دیکھا دیکھی ان کے تابیدار بھی پھر یہی کہتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد ان نا وجد نہ آبا انا علی امتن بے شک پایا ہے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اعلیٰ امَتن ایک طریقے پر وہ ان نا اعلیٰ آثار اور ہم ان کے نقش قدم پر پیروی کرنے والے ہیں یہ قالا یہ قالا قل کی شکل میں لکھا گیا ہے اور یہ اس وجہ سے کہ یہ وہ پہلے والے پیغمبروں کا جواب بھی تھا اور یہ اللہ اپنے پیغمبر سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا جواب بھی ہے اور یہ ہمارا جواب بھی ہے قالا تو کہا پیغمبر نے یا کہہ دیجئے پیغمبر اولوجے تو کم بے اہدا ماوج تم ہی یہ اگرچہ میں لایا ہوں تمہارے پاس بے عہدہ زیادہ ہدایت والی اگرچہ میں آیا ہوں تمہارے پاس بے عہدہ وہ زیادہ ہدایت پر مما اس دین سے یا اس طریقے سے وجد تمالے ہی آبا کہ جس پر پایا ہے تم نے اپنے آبا اجداد کو اپنے اسلاف کو تو وہ جواب میں کیا کہتے قالو تو انہوں نے کہا ان بما با اور سل تم بھی کافرون بے شکم اس پر یعنی اس کتاب پر یا اس حق پر کہ جس پر بھیجے گئے ہو کافرون انکار کرنے والے ہیں ہمیشہ پیغمبروں کے جواب میں ان کی امتوں نے یہ جواب دیا ہے تو پھر ہم نے کیا کیا فن تقم نام تو پس ہم نے بدلہ لیا ان سے فنز اور فقان آ کے تو دیکھ لو کیسا تھا انجام جٹلانے والوں کا وجالو لہو میں نے عبادی ہی اور بنایا ہے ان مشرقین نے یہ اللہ کے لیے میں عبادی ہی اس کے بندوں میں سے جز ان حصہ یا اولاد ان السان الکفورمبین بے شک انسان وہ واضح نہ ہے یا واضح کافر ہے کفر کرنے والا ہے یا آیا اختیار کیا ہے اللہ نے مما ان میں سے یخلقوں کے پیدا کیا ہے اللہ نے بنات تین بیٹیاں اور ترجیح دی ہے اور پسند کیا ہے تمہارے لیے بیٹوں کو اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو بما اس اولاد پر ضربا کے یہ بیان کرتا ہے یہ مشرق مہربان ذات کے لیے مثلا مثال میں یعنی بیٹیاں ج مسودن تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مسودن کالا سیاہ وہو قدیم اور وہ دل ہی دل میں غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے آیا وہ کہ جس کی پرورش کی جاتی ہے فی الخلیتی زیورات میں وہو ہوا غیر و مبین اور وہ بحث مباحثہ میں وضاحت نہ کرنے والی ہوتی ہے اپنے مدعا کو ایک ہوتا ہے زیادہ باتیں کرنا زیادہ باتیں کرنے سے مدعہ واضح نہیں ہوتا اور ایک ہوتا ہے اگر بندہ کم باتیں بھی کرے لیکن اپنے دعوے کو واضح کرے وَهُوَ فِي الْقِسَامِ غیر مُبِينَ اور وہ بحث مباحثہ میں وہ واضح نہ کرنے والی ہو اپنے مدعہ کو اپنے دعوے کو وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ اور انہوں نے بنائے ہیں فرشتوں کو الذین انہیں اوم اور بادرحمانی کہ جو بندے ہیں مہروبان ذات کے اناثن عورتیں آیا یہ حاضر ہوئے تھے ان کی پیدائش کو کہ یہ عورتیں ہیں ستک تب و شہادت ہم اور اس میں تمبی ہے کہ جلد لکھی جاتی ہے ان کی یہ گواہی یہ جھوٹی گواہی وہ اس ال اور ان سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں اور کہتے ہیں یہ مشرقین کہ اگر چاہتا مہر ذات تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے نہیں ہے ان کے پاس بذالک کا شرک پر من علم کوئی عقلی دلیل نہیں ہے یہ مشکل مشرک اللہ یخ رسون مگر اٹکل کرنے والے عیادی ہے ہم نے انہیں کوئی کتاب من قبلی اس سے پہلے کہ یہ ہیں اس سے مستمسکون مضبوطی سے دلیل پکڑنے والے بل قالو بلکہ کہتے ہیں کہ ہم نے پایا ہے اپنے آباؤ اجداد کو اعلیٰ امتن ایک طریقے پر اور ہم ان کے نقش قدم پر راہ پانے والے ہیں اور اسی طرح ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی بھی ڈرانے والا مگر کہا تھا ان کے مالداروں نے کہ بے شک ہم نے پایا ہے اپنے آبا اجداد کو اعلیٰ امت نے ایک طریقے پر اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر پیروی کرنے والے ہیں کالا تو کہا اس پیغمبر نے یا کہہ یہ پیغمبر کہ اگرچہ میں لایا ہوں تمہارے پاس وہ زیادہ ہدایت والی کتاب میں ماؤس سے کہ جس پر پایا ہے تم نے اپنے آبا اجداد کو تو کہتے تھے وہ کہ بے شک ہم اس پر کہ جس پر تم بھیجے گئے ہو انکار کرنے والے ہیں فانتقمنا تقم ہوم تو ہم نے بدلہ لیا ان سے تو دیکھو کیسا تھا انجام جٹلانے والوں کا وآخر و ان الحمدللہ رب